بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ عمل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک مسئلہ کہ پاک مجھے تمام برادران خان کو مسئلے بات کی سلامت کرتے اور ہمارا سلسلہ دس فضائل اہل کا سلسلہ درس درس نمبر انیس اور کتاب عربین سی فضائل امیر المونین میں سے احادیث درس نمبر پانچ ہے اور مجموعی طور پر ہم نمبر انیس ہے اور اس میں جو ہے حدیث بین فرمائی کتاب فضل المومنین میں سے حدیث نمبر آٹھ اور نو آپ حضرات کے مبارکانوں تک پہنچانے کی حضرت حاصل کرم۔ یہ کتاب پوری کی پوری حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل میں حضرت امیر کبیر حضران رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمایا ہے اور اس نے علیہ السلام سے محبت معدت کے فضائل ثواب اجر تحریر فرمایا ہوا ہے. تو حدیث نمبر آٹھ میں آفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عادیث نقل کرتے ہیں وسلان فرمایا اعلیٰ لوگ و آگاہ رہو خبردار باخبر رہو یہ لفظ اعلیٰ عربی زبان میں وہاں غافل لوگوں کو ہوشیار کرنے کے لیے متنبہ کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لوگ بعد میں کی جانبات کو توجہ سے سنیں تو مطلب اعلیٰ اے لوگ آگاہ رہو ومن جس کسی نے بھی علیہ علیہ وسلم سے محبت کیا تو اس کا شواب اجر یہ کہ لا یخرج من دنیا وہ دنیا سے نہیں نکلے گا مطلب وہ نہیں مرے گا حتی یہاں تک یا شروع پی لیں گے من کوسر اسی دنیا ہی سے کو ابھی سے پئیں گے وہ یخرج پھر دنیا سے خروج نکلے گا یعنی دنیا ہی سے جو ہے کوثر کا پانی پی کر اس دنیا سے وہ اخرات کی طرح سفر کرے گا اور یہ قرآم شجرت طوبا اور جو ہے وہ درختِ طوبہ جو بھیش کے درختوں میں سے درخت بن جنتیوں کو اللہ تعالیٰ وہاں سے پھل کھانے کو دیں گے اس درخت شجر طوبہ سے وہ اس کے پھل کھائیں گے وہ یرا مکان ہو اور وہ دیکھ لیں گے مرنے سے پہلے اپنی جگہ کو پھر جنتیں جنت میں اپنی جگہ کو دیکھیں گے دیکھ کر پھر وہ اس دنیا سے نہیں یعنی گویا کہ مرنے سے پہلے ہی وہ کو سر کا پانی پی کر شجر طوبا کو پھل کھا کر اور اپنی مقام و منزلت کو بہش میں دیکھ کر ہی وہ پھر دنیا سے پھر آخرت کا سفر کریں گے تو جان میں آپ غور کریں کتنے عظیم جو ہے اس بندے کو پھر اس کے لیے آخرت کے سفر کتنا آسان ہوگا اور کتنا وہ شوق سے یہاں سے جانے کو اپنے لیے تمنا کریں گے آزو کریں گے ہاں جی کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کوسر کا پانی تو میرے موت سے پہلے مجھے موت کے قریب پھیلایا گیا اور شجر تو باقاع پھل کھلا گیا اور جو ہے اپنی مقام منظرات بحث کے عظیم مکانات اس کو مقام دکھائیں گے تو اس کے لیے پھر موت بہت آسان ہو جائیں گے ایسے حادثیت نمبر نو میں فرماتے ہیں کالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ یہ لوگو آگاہ رہو امن جس کسی نے بھی علیہ السلام سے محبت کیا ہاں جی اور تو اس کا ثواب اجر کیا ہے حب اللہ علیہ آسان كر دیتا اللہ تعالیٰ اس پر سغرات الموتى سرارات الموت مرتے جو, جو تکلیف لوگوں کو ہوتی ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے بہت سے لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے ہاں جی ان كى جانكنى کا مرحلہ بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس اللہ تعالىٰ عليہ السلام جو عالى سے محبت كريں اس كے ليے الموت کو آسان کرے گا و جال اور قرار دیں گے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روز تم ریاض جن بحث کے باغات میں سے ایک بخشہ قرار دیں گے ہاں سین نبی نے بھی فرمایا ہوا ہے کہ قبر جو ہے انسان کا قبر میں جتنا اثر رہیں گے وہ عرصہ انسان کے لیے یا بحیش کے باغات میں سے ایک بخشہ ہے یا جہنم کی گھاٹیوں میں سے گاٹی ہے تو یہ شخص جو مولا علیہ السلام سے محبت کرے گا اس کا قبر بھیش کے باغات میں سے ایک باغچہ ہوں گے اگر اس بندے کے لیے کتنی خوشی ہوگی اور اس کتنا سکون ہوگا یہ آخرت قدا قد برضہ کا جو زندگی ہے اس کے کتنا آسان ہوگا ہاں جی آپ یہ صحیح اندازہ کریں لہٰذا ان عادی کو سن کر یقیناً ہمارے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ ان حسیوں سے محبت کتنی اہمیت رکھتے ہیں ہاں جی ان سے محبت جو ہے ہمارے آخرت میں کتنا ہمارے مشکلات کو آخرات کے مشکلات کو آسان کر دیتا ہے تو میں یہ پر دعا کرتا ہوں اللہ تبار و تعالی اپنی فضل و رحمت سے محمد و آل محمد کے سرد کے ہم سب کو محمد و آل محمد سے علی و رول علی علیہ وسلم علی علی سے سچی محبت اور مدت کی عطا فرما جب تک ہم دنیا میں ان کے سچے غلاموں میں سے رہنے کی اور ان کی سیرت و کردار کو اپنانے کی ہمیں توفیقاتہ فرما پروانی اور قل قیمت میں عظیم ہنسیوں کی شفاعت سے ہمیں محروم نہ فرما آمین رب العمی